کوچ کرو ہلکی جان سے چاہے بھاری دل سے اور اللہ کی راہ میں لڑو اپنی مال اور جان سے یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر جانو